أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد إله الله إلهنا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بعد أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا الله العظيم رب اشرح لي میسلی مری وہاں لو لوگ مل سانی کہ آپ بتائیے جی بس آپ بیٹھے مستان بزرگ اور دوستو اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک تجربہ ہوا کہ آدمی بولنا کیسے سیکھتا ہے اس کو دانشوروں نے بتایا کہ آدمی بولنا تب سیکھتا ہے جب یہ کسی بولنے اور آدمی کو بولتے ہوئے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس بات کا ثبوت چاہیے اس بات کے ثبوت کے لیے انہوں نے لاہور میں ایک عمارت بنائی اس عمارت کا نام تھا گنگ محل گنگ محل میں انہوں نے نئے پیدا شدہ بچوں کو رکھا اور ان کے سارے ملازم گنگے رکھے ان کو سنبھالنے والے ان کے لئے کھانا پکانے والے سارے گنگے رکھے یہ بچے چار پانچ چھ سات سال آٹھ سال کے ہو گئے کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا لاہور میں ابھی بھی گنگ محل جو گونگ محل جو اس پر محال تھا نا وہاں پر محلہ وہ کہتے محلہ گنگ محل امیڈی ہے تو اس سے دانشوروں نے اس بات کو کو ثابت کر کے دیا کہ اگر آدمی نے کسی بول بولنے والے آدمی کو سنا اور سنا ہو اور, اور دیکھا نہ ہو تو یہ بولنا نہیں سیکھ سکتا انسان جو ہے یہ دوسرے انسان سے بنتا ہے ہم نے بزرگوں نے کہا کہانی کہا سنا ہے کہ ایک شہر کا بچہ گڈرجے کے ہاتھ لگ گیا اس نے اس کو پالا ان نظرات کی سوچ نہیں ہے ان نظرات کی میری سوچ سوچ نہیں ہے باہر سوچ مسئلہ سے ہو رہا ہے اگر آپ اضرات کی جو اندر ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ایک شہر کا بچہ گڈرجی کے ہاتھ چل گیا اس نے اس کو پالا اور بکریوں کے اندر وہ پھر رہا تھا بس بکریوں کو ذرا گھاس چلنا پانی پینا ادھر پھرنا ادھر پھرنا،, پھرنا اس کی ہتیا ہو گئی کافی عرصے کے بعد جنگل میں ایک شہر تھے اس کو دیکھا اس کو کہا کہ تُو شہر ہے اس نے کہا کہ نہیں بکری کہا کہ تُو کہا کہ میں بکری ہوں اس نے کہا شہر ہے اس نے کہا میں بکری ہوں کہیں کیسے ہو سکتے میں شہر ہوں اس نے اس کو پکڑا اور ندی کے کنارے لے گیا جب ندی کے کنارے لے گیا تو اس نے کہا اپنے کو دیکھو اور مجھے دیکھو اس نے ریکس کو بھی دیکھا پھر اپنے کو بھی دیکھا پانی میں تھوڑی دور دیکھ دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ جیسے یہ ہے ویسے میں ہوں تو اس نے کہا کہ ادھر آ جاؤ بس اس کو ساتھ لیا اور بکریوں کے ریوڑ کے پاس گیا اور شہر میں جو دو چار آوازیں نکالی ساری بکریوں پروشی اور اس کے اس پر خوف دار ہو گئی اور تو لگائی چھلانگ اور ایک بکری کو پکڑا پڑا اسے اس کا خون پیا پہ پلایا اس کا جو گوش اس کا جو گوشت چکھایا بس تھوڑی دیر کی صحبت صحبت میں شہر بنا دیا اس کو, دی. کو دازا ہوا کہ میں وہ نہیں ہوں میں وہ ہوں لیکن کیونکہ خراب اور غلط تربیت میں آیا تھا اس ایسی خراب اور غلط تربیت نے شہر کو بکری بنا دیا تھا پھر ہمارے بزرگوں نے لطیفہ سنایا ہے بڑا زب تھا نے سارے جانوروں کی بےتی کی بڑی گیدر کی بےزتی کی اس کی بیوی بھی کھڑی تھی اس کے سامنے بےزت ہوا دونوں ہی گھر پر آئے بڑے خفاتے بڑے خفاتے تو گیدر نے اس کی بیوی نے مشترہ کیا اس مسئلے کو حل کرنا ہے مسئلے کو کیسے حل کریں گے تو گیدر نے کہا بیوی کو کہا کہ یہ شاید کیوں روگ جماتا ہے ہم پر یہ کیا کرتا ہے اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا یہ جب جنگل میں جاتا ہے شکار کو دیکھتا ہے نا تو اگلے پنجوں کو زمین میں گاڑتا ہے زور سے اور پچھلے پنجوں کو بھی گاڑتا ہے اور پھر زور سے آواز نکالتا ہے دھاڑتا ہے اس سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور وہ آگے چھلانگ لگاتا ہے اور بکری کو اس نے گرائے ہوتا ہے گائے کو گرائے ہوتے اس کا خون یہ پی لیتا ہے جل یہ کھاتا ہے باقی چھوڑ دیتے کے اس کے رحم پر ہوتے ہیں اس کا کھاتے ہیں اس لیے ہمیں بہت کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں بس اتنی سی بات ہے تو اس نے کہا کہ اس نے کہا بس یہ ہم خود کریں گے وہ گرڑ کی بیوی اور دولوں گئے جی انہوں نے ایک چھوٹی سی بکری دیکھی اپنے اندازے کی گرڑ نے پیروں پر زور لگایا پچھلے پیروں پر زور لگایا آوازیں نکالی جی. تو کیا اس کی تو آنکھیں شروع ہو جاتی شہر کی اس کی آنکھیں زرد ہو ہوگی اور دل میں طاقت ہی نہ ہو تو کیا کرانگ کی؟ لگائی بکری کے بچے پر تو بکری کا بچہ کیا مطلب دوڑ دانت اس کے ٹوٹ گئے میں د ٹوٹ گئے پیچھے آخا جی کے مارے ہائے ہائے کرتے ہوا اس سے بی بی سی کا آپس جانے تو ویسے ہی رہے گا ویسے یہ شہر مارے گا ہم کھائیں گے یہ درد کرے گا ہم سنیں گے یہ شور کرے گا ہم جو جھکائیں گے چلیں گے خیریت ایسے ہی سنا لیا کہ ذرا دل خوش ہو جائے کیونکہ آدمی کے کل میں بارتبر داخل ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں خیر سے کر رہا تھا کہ اس استدا دِن تھی استداعد ہی نہیں تھے تو صحبت کا فائدہ کیا ہو بنیادی طور پر استدار مزید اس پر صحبت اس سے شخصیت بنتی ہے ٹھیک ہے نا اور خاص طور پر جس بات کو میرے نے کہہ رہا تھا بر صویر کو جب انگیز نے اصلی کی طاقت سے قبضہ کر لیا اصد کے تعلق نے قبضہ کر لیا تو پھر اس کا اگلا قدم جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر انگریز کی حکومت پکی ہو جائے کیونکہ اس زمانے میں زیادہ وسائل غلے کے مویشیوں کے اور سوت کے اور اون کے ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ ہندوستان میں پر پاس پر. اس چیز کو سونے کی چڑیا کہتے تھے کہ سوت سے کپڑا بنایا جاتا تھا اون سے جو ہے گھروں میں ہوتا تھا اور خلاجات کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور انگریزوں میں بیچاروں کے ساتھ صرف آلو پیدا ہوتا تھا اتنا سرد موسم ہوتا ہے کہ آلو پیدا ہوتا تھا آلو کھا کھا کے ان کی شامت ہو جاتی تھی دنیا کا خیال قبضہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہ یہاں پر ہمارا قبضہ مکمل ہو انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط کیا اصلیا فوج ساری چیزیں ہو گئی لیکن اٹھارہ سو کی جنگ آزادی میں ان کو اندازہ ہوا کہ صرف اسلح اور فوج اس, اس قابل نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو پکڑ کر سکے پھر کیا کریں انہوں نے اپنے تبلیغی ادارے یہاں پر عام کیے اپنے مستری بھیجے عیشائی پادری بھیجے اور وسیع پیمانے پر گرجے بنا کر یہاں انہوں نے کام شروع کیا پشاور میں جو مرکزی جگہ ہے یہ جو مال روڈ ہے مال روڈ پر پینتالیس کنال کا ایک گرجا ہے اور کوئی ستر اسی کنال کا دوسرا گرجا ہے ایک سڑک پر اور اس کے ساتھ بائیس کنال جگہ تھی جس پر کے یہودیوں کا گرجا تھا یہودیوں کا مندر تھا فری مسن لاج ایک سڑک پر اتنے یہودیوں نے سارا کے اتنے ہمیں اس پر نکلے انہوں نے عیسائی کی تبلیغ کا کام کیا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا بڑے سے بڑا پادری اور ٹرینڈ سے ٹرینڈ پادری اگر آتا ہے اور ایک اگر پڑھ مسلمان مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دلائل سے جواب کر دیتے ہے. تو ان اندازہ ہوا کہ اس میدان میں جتنی ہم کوشش کرتے ہیں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جتنا زور لگاتے ہیں اس کے نتیجے میں عیسائیت کو تو فائدہ نہیں ہو رہا الٹا دلائل کے آگے عیسائیت کمزور ہو رہی ہے اور دلائل کا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا شعبے کو چھوڑ کر انہوں تیسرا شعبہ کھولا تیسرا شعبہ یہ کہ انسان ہو الا انسان احسان کا بند... احسان کا بندہ ہے انسان احسان کا غلام ہے اس پر احسان کیا جائے اس پر کوئی شور اور ڈاکو ظاہر میں بڑی بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہا ہو آپ سے اور آپ کا احسان کر رہا ہو کھلا پلا رہا ہوں جی ہوں آپ گافل لے شروع اور مار دے تو وہ احسان ان کا اس قسم کا تھا وہ احسان انہوں نے دو شکلوں میں کیا ہے وہ احسان ان کا ایک تھا تعلیمی ادارے بنانا اور دوسرا ان کا اس ایس ایس ایس کا احسان اس قسم کا جو تھا وہ علاج مالے کے اسپتال بنانا ہے بلکہ میکالیہ کی رپورٹ میں نے پڑھی یہ آپ لوگ سبھائی تعلیم والے ہیں آپ نے کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوگی میں اس کو پڑا ہوا ہے میکالیہ میں پہلے اس کی بنیاد اٹھاتا ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ آباد ہیں بہت ساری قومیں آباد ہیں جن کے پاس تہذیب ثقافت اور سمجھداری اور دانشوری نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے تو مثالیں میں پیش کرتے ہیں ہندو, ہندو مذہب کو پیش کرتے ہیں دیکھو تو ایسا مذہب ہے جس میں گائے کا پیشاب پیتے ہیں گائے کے گوبر سے جو ہے جگہ کو پاک کرتے ہیں اور گائے کا دودھ پیتے ہیں گوشت نہیں کھاتے اتنی بڑی نعمت سے معروم ہیں اور یہ بوتوں کا ان کے سلجھا کرتے ہیں توہمات یہ توہمات یہ, تو یہ سارے ہندوؤں پر باز کر کے خبر ہے کہ اس ہندوستان کے سیکوں کو یا پھر کیا کیا چلے مسلمانوں کو ذرا باس نہیں جاتا اس میں ہندوؤں کو ذرا بے بنیاد کی ساری ان کی ہے کہ ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے ان کو ایک تعلیمی نظام دیا جائے پھر یہ ہو بہو میں کالے کے الفاظ ہیں ان کو میں بولوں گا ان کو تعلیم کا نظام دیا جائے جس کے نتیجے میں یہ رنگ اور شکل سے تو ہندوستانی ہوں لیکن فوج اور فکر سے انگریز ہوں رنگ اور شکل سے تو ہندوستانی ہوں اور سوچ اور فکر سے انگریز ہوں اور یہ کام ہم نے کر لیا پریس کے نتیجے میں ان قوموں کو بہت فائدہ ہوگا اور ان کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے آگے اس بات کو نہیں جی لکھتا کہ اس کے نتیجے میں ان کی فکر ختم ہو جائے گی ہماری حکومت پکی ہو جائے گی اور ہمیں جو روز روز جنگوں کے مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ حل ہو جائیں گے اس کو نہیں لکھتا لیکن مطلب اس کا یہی ہے مولانحمۃ اللہ علیہ ہیں آدمیت آدمیت لہم و شہم و پوس میں آدمی یہ ہے وہ گوشت شربی اور جلد کا نام نہیں ہے آدمیت جز رضائے دوست میں آدمی تو دوست کی رضا کے علاوہ اور کوئی دوسری فکر کا نام نہیں ہے آدمی فکر کا نام ہے جو دل میں خیال ہے ارادہ ہے جو عقیدہ ہے جو سوچ ہے جس وقت امام شام الرحمۃ اللہ علیہ روس میں کبنستوں کے خلاف لڑ رہے تھے یاد کر رہے تھے تو امام شامل رحمتہ اللہ علیہ کے چھوٹے بچے کو روسیوں نے اغوا کیا ہے اسے اسکول میں پڑھایا ہے پھر کالج میں پڑھایا ہے پھر اس کو فوج میں برتی کیا ہے اس ٹرین مکمل کر کے آیا ہے فوج میں کپتان کے عہدے پر ہیں اور جس وقت امام شام الرحمۃ اللہ علیہ کا حملہ ہوتا تھا اور اخباروں میں آتا تھا کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تو یہ بیٹا بھی کہا کر رہا تھا کہ ابا جان دشگردوں کے ہاتھ چڑے ہوئے ہیں دشگردی گردی کی سرگرمیاں کرا رہے ہیں ہائی افسوس اگر اس بات کو چھوڑ دیں تو ملک کتنی ترقی کرے روس والوں کو کتنی ترقی کے لیے فنڈ دینا چاہتے ہیں لیکن ابا جان جو ہے تو اس نے دشگردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے یہ بیٹا امام شامل رحمد اللہ کا بیٹا بات کھا یہ بات کہا کرتا ہے یہ باقاعدہ کتابوں میں سے لکھی ہوئی ریکارڈیڈ بات ہے اور اس کو جو ہے تو ایک لڑکی پسند آئی اس کو اس نے شادی کرنا چاہیے تو اس پر کیش چلایا ہے کورٹ مارشل اس پر کیے فوجی عدالت میں کیش چلایا اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تو جس وقت کہ ہم تمہارے سے اس کو کو شکست دیں گے اور اس علاقے میں ہماری حکومت قائم ہوگی تو تمہیں اس صوبے کا گورنر بنانے کے لیے تمہارے بارے میں فیصلہ ہوا ہوا ہے اور اس علاقے کی لڑکی سے تمہاری شادی کریں گے تاکہ وہاں پر ہمارا نظام پکا ہو تعلیم و تربیت ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے کہ بیٹا تیرا ہوگا تیرے خون سے پیدا ہوا ہوگا لیکن اس کی تربیت بدل جائے تو تیرے, تیرا سر اتارنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا مجھے دو دار پنج میں بارے برطانیہ کے ساتھی نے بلایا اور تین ہفتے کا میرا وہاں کا تھا, تھا قیام تھا اسے مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے زیادہ تر مجھے بلایا ہے اپنے بیٹے اور بیٹھیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کا مسئلہ کیا ہے جب سترہ سال کیلنڈر میں پوری ہو جاتے ہیں لڑکی کے اور اٹھارہ سال شروع ہو جائے تو رات کو لڑکے کو لے کر آتی ہے اور باپ کو کہتی ہے کہ لوک ڈیڈ ہی از مائی بائی فرینڈ جب آپ جان لیجیے میرا دوست ہے کی باتینڈرائک سے میرا بان با... با... ہوا رات اس نے ہمارے میرے ساتھ گزارنے کو کہا اور اگر باپ کی غیرت ختم ہو گئی ہے اس کی گرگوں میں جوش نہیں ہوا تو بس وہ تو ختم ہو گیا ہے اگر اس کو غصہ آیا تو غصہ اس پر کیا فوراً ٹیلی فون کر ہے پولیس آ کر جو باپ کو گرفتار کر کے تھانے میں ڈال دیتی ہے اور لڑکی اس کے بوائے فرینڈ گھر پر ہوتے ہیں میرا بیان ہوا تھا ایک سفید ریش بیان کے بعد اس کا آگے آیا ملا مجھ سے اس نے کہا جی میں قرآن سناؤں میں نے کہا سناؤں قرآن اس نے قرآن پڑھا ایسا درد سے اس نے پڑھا سی واقعٹر نکالا آئے تو لکھی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت خط سے پھر درجمہ لکھا ہوا ہے تو اس نے کہا جی میرا مشغلہ ہے یہ میں کرتا رہتا ہوں آپ صبح کل میرے گھر نہیں آئیں گے میں کہا جی آ جائیں گے آپ کے گھر پر آپ کے ملے کے وہاں بیان ہے اس کے بعد آپ کے پاس کے گھر پر آئیں گے اسے گھر پر گئے ہم. تو بیوی اس کی تو پردے میں تھی دو ایک بوڑا اور ایک بوڑھی دو آدمی بیٹھے تھے اس نے کہا ہمارا ایک بیٹا تھا وہ جان ہوا اس نے یہاں کی سائی لڑکی کے ساتھ شادی کی اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے ہم اس کے گھر پر گئے کہ اپنے پوتے کو دیکھیں لیں کہ وہاں جب پہنچے انہیں چائے پلائی پھر جو ہے تو کافی دیر گزر گئی میری گھر والی نے کہا کہ ہم تو بوڑھے لوگ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہم کیا کریں تو اس کی بیوی بی نے کہا کہ آپ لوگوں کا مرد مزید کیا پروگرام ہے یعنی کھانا کی صاحب کا بندوبست آپ کا ہمارے پاس نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہاں سے اٹھے ہم آ کر میں کھانا کھایا اور وہاں سے واپس آئے اور اس کے ڈاکٹر صاحب اب میں اس بات کا مجھے غم ہے کہ اب ہماری موت ہوگی کی تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے بڑھاپے کا ہماری موت کا کیا ہوگا خیال نے کہا ایک بیٹا تھا کہ بیٹی بیٹی کا پھر میں نے نہیں پوچھا میں نے کہا اس آدمی میں غیرت کیونکہ باقی رہی ہوئی ہے اس کی ختم نہیں ہے غیرت اگر اس سے میں پوچھوں گا بیٹی کا کیا ہوا تو اس کو مزید دکھ ہوگا خیال کہ میں دیکھا دیکھا اس ماحول میں اس کا کروڑوں روپے کا مکان تھا جس میں اس کا اپنا سبزی کا باغ اور اس کا اپنا پھلوں, کا پھلوں کے پودے اس کے دو آدمی بیٹھے ہوئے تو مجھے ساتھی نے بتایا کہ اس کی اس کی بیوی کی موت ہو گئی تے مکان جو ہے یہ برطانیہ کی حکومت کا ہو جائے گا تو ہمارے وہاں پر برمنگم کے جو ساتھی ہیں ان سے میں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ تم لوگوں کا میں دارالعلوم ہے کسی طریقے سے اگر یہ آدمی سمجھ جائے مان لے تو اس کا مکان درنوم کے لیے وقف کرا دو ہاں اور لیکن اس میں ایک بات مزید ہوگی کہ آپ یہ دونوں جو ہیں بوڑھے جو ہیں ان کا بڑھاپے کا سببنا آپ کے ذمہ ہوگا یہ تو اپنی جائیداد آپ کے لیے وقف کر لے کے اب ان کا بُڑاپا کون سنبھالے گا بڑھاپے کا سنبھالنا آپ کے ذمہ ہوگا ان کا اب یہ نہ ہو کہ ان کو بڑھوں کے اسپتال میں داخل کیا ہوا ہو وہاں ٹٹی ملت پر یہ گرے ہوئے ہوں اور کچھ پوچھنے والا نہ ہوں اس کا آپ لوگوں نے خیال کرنا پڑا یہ سارا اکیس دن کا بہرا سارا دورہ مکمل ہوا تو میں نے وہاں پر مسلمانوں سے کہا میرے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کی عمریں سترہ سال کے بعد ماں باپ سے فارغ ہو جاتے ہو وہ اٹھارہ انیس بیس اکیس سال کی ان کی عمریں ہیں اکیس سالہ مسئلے کو آپ مجھ سے اکیس دن محل کرانا چاہتے ہیں ایسا حال کوئی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس آپ کے بچوں کا اکیس سالہ مسئلہ میں اکیس دن محل کروں یہ نہیں ہاں مستقبل کا پروگرام میں آپ کو دے سکتا ہوں مستقبل کا پروگرام آپ کے پاس ہو اس سلسلے میں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلافاق کا وہاں پر ایک دارالعلوم ہے بری دار دارالعلوم کو دیکھنے کے لیے میں گیا میرا خیال کو لما کے ساتھ مل کر ان سے بات بھی کروں گا ان سے پوچھوں گی کہ یہاں کے مسلمانوں کے مسئلے کا کیا حال ہوگا ان کا دار ماشاء ماشاءاللہ بڑا دار دارالعلوم اس کی بس جو تھی میں نے ایسا اندازہ لگا کر ان کو بتایا تھا کہ نوے فٹ اس کی لمبائی اور پچاس فٹ چوڑائی اور یہ ساری بغیر ستون کے لکڑی کی چھت پر وہ مہراب بنانے کا طریقہ ہے لکڑی کیسے ایسے محراب بناتے ہیں دونوں طرف سے تو درمیان میں اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں اور سردی وہاں پر بہت ہوتی ہے لکڑی کی چھتیں اور لکڑی کا فرش بہت فائدہ دیتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بفرلی اطالعہ برطانیہ کے لوگوں کو نظام تعلیم دیا ہے درس نظامی ہم پڑھاتے ہیں لیکن درس نظامی کے ساتھ یہاں کے قانون میں کوئی او لیول کے اے لیول کوئی چیز تھی او لیول پہلے ہوتا ہے میٹرک او لیول تھا کیا ہوتا ہے جی سی اے لیول ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ او لیول تک تعلیم جو ہے یہ لازمی ہے اور اس تعلیم میں جو ہے تو کو ایجوکیشن ہو اگر کو ایجوکیشن نہ ہو تو اساتذہ میں عورتیں ہونی چاہیے لازمی یہاں کے قانون میں کہ لیڈی ٹیچرز ہوں گی لازمی طور پر اگر نے کہ اس کو, کو ایجوکیشن تو نہیں کی لڑکی میں پڑھ رہی ہیں کسی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر نے کہا کہ دوسرا قانون اس کے بغیر ہم چلا نہیں سکتا تھے لہذا لیڈی ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے ہیں میں نے کہا پینسٹھ سال ستر سال پچہتر سال کی عورتیں بھرتی کی ہوئی ہیں وہ کچھ کمپیوٹر ریاضی اس طرح کے کچھ مجموعے کو پڑھا دیتی ہیں اور باقی نظام تعلیم ہمارا اپنا ہے اور ماشاءاللہ یعنی ان کے جو سات اکرام کو میں نے دیکھا ان کے سادہ لباس یہاں کا آدمی بڑا اس کو بڑا غم ہوتا ہے کہ میری گلے میں فائیو اور ٹائی ہوگا اور پدون کی کریم کا کیا ہوگا وہ کی بالکل ایسے کسی کی کو پرواہی نہیں کر رہے ایسے <laughs> پہلے یہ دیکھا کہ جتنی پدون کی اٹائی کی یا پابندی کی جاتی اتنی برسادی امریکہ بنی ہوتی ان لوگوں کی سزاوتی آدمی کو زیادہ خیر میں نے کہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کا اپنا نظام تعلیم ہے کہ آپ کے اسکول اپنے ہوں وہ شرائط ان کی کہ جس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ انہیں اسکولوں میں اپنا اسلامی ماحول بنائیں اور جنوبی افریقہ میں زیادہ بحرہ بحرہ روی ہے برطانیہ کے مقابلے میں کیونکہ جیسا نظام یہاں پر ایسا وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں کا مسلمان کافی محفوظ ہے اس وجہ سے کہ وہاں کے مسلمان نے اپنے اسکول بنائے ہی ہیں اس کا اپنا نظام تعلیم ہے اور نظام تعلیم کی وجہ سے اس کی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے جو نسل آگے بڑھ رہی ہے وہ محفوظ ہے بچی ہوئی ہے اس کو اپنی اسانی فکر مل رہی طرز زندگی اس کو مل رہا ہے اس میں نے یہاں اسکول بنائے اور اسپتال بنائے اور اسکولوں اور کالجوں کی میں آپ کو روزگار سنا ہوں کہ پشاور میں ایڈورڈ کالج کام کر رہا ہے آپ کے صوبے کے ابھی تک جو گورنر آئے ہیں سوائے ایک گورنر کے کوئی ایسا نہیں آیا کہ جو ایڈورڈ کالج جانا پڑا ہو ایک عبدالرکیم خان ہمارے علاقے کا تھا وہ پرائیویٹ دیے تھا اور پرائیویٹ اس کا لاج کیا ہوا تھا باقی جتنے آپ ہی کے گورنر آئے ہیں یہ ایڈورڈ کالج کے پڑھے ہوئے اور ایڈورڈ کالج کا پرنسپل پر گزرا ہے کیچ پورس کا نام تھا میں نے اس کو دیکھا ہے اس کا اتنا دبدبا ہوتا تھا کہ جب یہ ساتھ اس کو کہا تھا فل جگ تو کہتا سر یہ کام اس طرح کرو یہ کام اس طرح کرو ہاں اتنا اس کا درد دب بیم پر قائم ہوتا تھا کیونکہ ایڈورڈ کالج کا پرنسپل پر رہا ہوا تھا اور ایڈورڈ کالج میں کھانے سے پہلے عیسائی پریئر پڑھا کر پھر کھانا شروع ہوتا ہے یہ بھی کوئی تازہ کوئی وہاں کا کیا ہوا ہو کوئی بیٹھا ہوا ہو یہاں ہے کوئی کہ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ساتھی میں کوئی نہیں آیا ہوا یہ آج کل بھی ہو رہا ہے اور ان کا جو کپڑے دھونے والا ذمہ دار ہے وہ لڑکوں کو شراب پہنچا کر اور یہ بڑے خاندان کے لڑکوں کو اس عمر میں شرابی بناتا ہے تاکہ انگریز کے رسمرواج اس کے طریقے پر ہوں اور اس کو چلانے والے بنے آگے اس کا اس اس دوبی کا مجھے نام بھی پہنچایا ہوا تھا ساتھیوں نے اس کا نام ہے اور وہ یہ کام کرتا ہے تبلیغی کام جب پچھاو رہے میں بہت عام ہوا تو ویسے ایڈورڈ کالج میں جماعتیں بہنے شروع کی ہمارے بزرگوں نے اور مجھ سے کہا کہ جاؤ میں گیا تھا ایک برہمدے میں نماز پڑھ رہے تھے اسی برہمد میں نے بیان کیا سب سردی برہمدے میں نماز پڑھتے تھے اس وقت ایڈمنڈ پرنسپل تھا ایڈمنڈ پرنسپل نے اس سے ایک ساتھی ملے طلبا نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں اس نے کہا اسلامیہ کہا کہ مجھے جرجا بنانے کے لیے زمین دو تو میں تمہیں مسجد بنانے کے لیے یہاں جگہ دے دوں گا ہماری زمین ہماری جائیداد مسلمانوں کی پاکستان کی جائیداد اس میں مسجد بنانے نہیں دیا اور پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر قائد پروفیسر ساحد دو پروفیسر ریٹائر ہو گئے ہیں پروفیسر قائد صاحب نے مجھے سنایا نے کہا کہ ایک اشتہار لگا شہفیل میں سے کہا ہم پی ایچ کر رہے تھے بھائی بہت پی ایچ کر رہا تھا ایم ایس ایک اختیار لگا کہ پشاور شہر کا ایک بہت بڑا سکالر آیا ہے ایک بہت بڑا عالب آیا ہے وہ پشاور سٹی پر تقریر کرے گا تو کہتے ہمارا خیال ہوا کہ پشاور کا سکالر کون ہوگا پشاور یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوگا کہ چودھری روندلی صاحب ہمارا وائس چانسلر ہوتا تھا ہمارا خیال ہوا جاتے سپیچ بھی سن لیں گے ملاقات بھی ہو جائے گی شہر وافیت پتہ چل جائے گا ہم جائے کہ ہم وہاں پر گئے ایک برا انگریز تقریر کر رہا تھا تقریر ختم کرنے کے بعد سے کہا میرا وہاں پر مزید جا ہے اس کے لیے مجھے ہو دوڑا گوشت آپ نے کون سا مزید کارنامہ وہاں انجام دیا ہے کیا آپ ہم سے چندہ مانگتے ہیں وہ نے سب کو بٹھایا اس نے ایک فلم چلائی اس فلم میں ایک لڑکے کی ردعت دکھائی گئی ہے وہ کس حال میں داخل ہوتا ہے کالج میں اور پھر کس حال میں نکلتا ہے جب جاتا سے کیا حال ہے تو اس کی زندگی کتنی ہم نے بدلی ہوتی ہے اور آخر میں اس نے کہا کہ لوک آئی کین آئی کین ناٹ میک دم کرن بٹ ہا او آئی ایم میکنگ دم دی نے کہا کہ میں ان کو عیسائی نہیں بنا سکتا لیکن بہرحال میں ان کو اس نام سے خالی مسلمان بنا لیتا ہوں اس کا جملہ ہے جس کو ہمارے دو پروفیسر صاحبان نے خود سنا اپنے کاموں سے وہ نے کہا جب یہ وہاں سے سپیچ کر کے ہٹا اور سب لوگ اسے مل رہے تھے ہم آگے ملے ہم نے کہا گڈ مارننگ سر وی آر فرام پشاور یونیورسٹی کہہ رہے پر آدمی بڑا حیران ہوا بڑا اس کا رنگ پھکا ہو گیا یہ تو میرا جو جملہ تھا پشاور کے رہنے والے آدمی انہوں نے سن لیا لاہور میں کالج ایسی کالج سے کہتے تھے فارمین کرسچین کالج فارمین کرسچین کالج کے پڑے ہوئے تھے جسٹس افرد سیمن جسٹس افر ال چیما بہت زبردست جج گزرا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا یہ جن لوگوں کے ساتھ میرا بیان کا تعلق تھا مدانشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے متقدین میں سے تھا ان کی کتاب تھی نے شاعر کی تو اس کے لیے کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی اور کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں اس کی صدارت کے لیے افرال چیمہ گزرایا اور پھر سیما جب تقریر کر رہا تھا اس نے کہا کہ دوستوں میں ایف سی کالج کی باقیات سیاحت میں سے ہوں ایف سی ایک اردو کا موالے باقیات سارے ہاتھ اچھی یادگاریں باقیات سیاحت بری یادگار کہ میں ایف سی کالج کی باقیات سیاحت میں سے ہوں میں ایف سی کالج کی خراب یادگاروں میں سے ایک یادگار ہوں میں نے وہاں پر پڑھا ہے کالج کی سلام رپورٹ میں لکھا ہوا ہے جی پرنسپل نے جو سلام رپورٹ لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو لڑکے داخل ہوتے ہیں سو فیصد راستے کو عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن جب ہم سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو ہم فیصد کے عقائد کو متدل کر چکے ہوتے ہیں تعلیمی اداروں کی کارکردگی ہے ادار کو میں اسپتالوں کی کارکردگی کرتا ہوں ہمارے خاندان کے ایک عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو میں گاؤں گیا میں نے کہا کہ یہ کافی مشکل ڈیلیوری ہوگی اس کو سیوب میڈیکل کالج کا اسپتال تو ہے لیکن اس میں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں زندگی کو دیکھنے کے لیے تو لہٰذا شہری مسئلہ یہ ہے کہ پاس جو عیسائیوں کا اسپتال ہے مستری اس بار کل آباد میں اس میں آپ کرائیں کہ یہاں پہ عورتیں کرتی ہیں تو شہری مسئلہ ایسے ہے کہ مسلمان عورت مسلمان عورت نہ ہو تو پھر کافر عورت کافر عورت بھی نہ ہو پھر مسلمان مرد سے علاج کرایا جائے گا تو کافر عورت کا مسئلہ ہے انہوں نے وہاں اس کو داخل کیا کیونکہ مجھے جانا تھا یادت کے لیے میں پہنچا جو پہنچا تو بچے کی پیدائش ہو گئی تھی انہوں نے اس کو نیلا کر نیلا ہی مجھے ہاتھ بجے کہ اس کان میں ادان دو میں نے اذان دی اذان میں نے دی تو با وہ وارڈ کی جو اربلی عورت کی وہ اسے اسے بیائی اس نے کہا کہ یہاں پر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ یہاں کیوں اذان دیتے ہیں اتنے میں نے اذان ختم کی تھی ایک دوسری عورت بچے کو ٹھاک کر لے کس کے کان میں اذان دو اس کے کان میں کے کان میں نے اذان دی وہ پھر انگریز میری ڈال کر خود آئی اس نے خود آ کر اتنا غصہ کیا ہمارے بچے کو اٹھا کر لے گئی کتنی مشکل سے بچہ پیدا ہوا اس کو کان میں شور مچا رہا ہے یہ اور خیر جی اس نے بڑا عورت نے ہنگامہ کیا وہ اتنے میں ہماری برادری کے لوگوں نے کہا کہ جی نماز کا وقت ہو گیا نماز کا کیا کریں میں نے یہیں پڑھ مسالہ بچاؤ نماز نماز پڑھنے جماعت کی نماز میں نے شروع کرانی اور ان کو اندازہ ہوگا کوئی آدمی ایسا مسئلہ آیا ہے کہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے کیونکہ جماعت کی نماز کا ایک غور دبدبا میں کہ یہ خدا ان کے باپ کا ہے یہ زمین ان کے باپ کی یہ تو مملکت اسلامیہ پاکستان کی زمین ہے اسلام کی ملکیت ہے نہ پرویز مشرف کے باپ کی ملکیت ہے اور نہ کسی اور کی ملکیت ہے تو مملکیت خدا دار پاکستان کی ملکیت نہ تیری ہے نہ میری ہے بنیادی طور پر مملکت اسلامیہ کی ملکیت ہے یہ مملکت اسلامیہ کی ہوتی ہے ثالمی طور پر عوام کی پھر ہوتی ہے اس حکومت کے مفاد پیسہ ٹکرا رہا ہو حکومت کے مفاد عوام کا مفاد ٹکرا رہا ہو تو ایک کا بھی مسئلہ ہے کہ عوام کی زمین کو حکومت معاوضہ دے کر اس سے لے گی اور مفاد ایسا ہو کہ جو جس پر عام باتوں کا دارو مدار تو جبری لے گی حکومت شاہ نماز کہا کہ میں اپنے بچے کو لے کر آیا تو اس اسپتال کا ایک ڈسپنسر مسلمان ہوا جو مسلمانوں نے اس کو نوکری سے نکالا تو اس کو میڈیکل کالج اسپتال کا کا میں بھرتی کرایا تھا وہ نماز کا جو عمل ہوا نا اسپتال میں اس کے بعد مسلمان فروز کو ایو میڈیکل کالج کی پیتھالوجی کی لپارٹری میں ملزم کرایا اچھا میں نے اپنے وہ اوپراجی والوں سے کہا کہ ان کا طرز عمل کیا ہے نے کہا کہ صبح سب کو جمع کر کے عیسائی مذہب کی تبدیلی کی تقریر کرتے ہیں تقریر کرنے کے بعد پھر سب سے اقرار کرواتے ہیں کہ اسلام خدا کا بیٹا تھا اس بات کا اقرار کرواتے ہیں آپ کے ملک اور یہ اسپتال گزشتہ پچپن سال سے چل رہا ہے اور جبکہ پورا اسن ابدال سے لے کر وہ گلگیت تک کوئی اسپیشلسٹ اسپتال نہیں تھا آپ کا پاکستان کی طرف سے وہاں اسپیشلسٹ بیٹھتے تھے ان کے پاس اور خوب پیسہ کماتے تھے ہاں جی اور خوب اپنا کام کرتے تھے ہمارے ایک مودی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں گیا اور وہاں انہوں نے ایک مقامی عورت سے تقریر کروائی مقامی عورت سے تقریب کروائی اسے تقریر کرائی کہ میں نے سنور دیکھا اس طرح میں نے روشنی دیکھی اس طرح میں نے خواب دیکھا اس طرح میں نے دیکھا پھر میں عیسائی ہو گئی تو کہتے ہیں سب کچھ ہو گیا اس کو عورت کو میں نے الگ کیا کیونکہ علاقے کی عورت تھی میں نے سبھی مہمان سے پوچھا کہ بہن آپ نے کیسی روشنی دیکھی تھی کول ایکس رنا ہی نہ رنگ میں بچی میں نہاروں خاون میں وفاتی اور تنخواہ بنے لگے بولے نا رنگا بچے خاون میرا مر گیا تھا بچے میرے بھوکے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور نے میری تنخواہ لگائی ہے وہ روشنی اس پر میری سائی ہوئی کوئی دلائل نہیں تھے خیر جو مدازی بات میں کہنا چاہتا تھا تیسرا منصوبہ جو انگریز نے چلایا اس کا نظام تعلیم اور نظام علاج کے ذریعے ان کے اندر گھس کر ان کے عقائد کو بدلیں گے اور ان کو جو ہے احسان کے تھلے دبائیں گے اس سے ان کا مذہب ان کی زندگی ان کی تعریب ثقافت ختم ہوگی اور انگریز کی حکومت پکی ہوگی تو اس کے لیے اس نے ان دو پروجیکٹ کھولیا ہے ٹھیک ہے نا جی اور ساتھ تیسری بات جو تھی وہ یہ تھا کہ ان کے اندر فس کو فجور گناہوں کام کیا جائے اور ان کے الباس ان کی شکل ان کی تعظیم ان کی ثقافت کو بدلا جائے اور اپنے رنگ میں رنگا جائے تو آخر وہ میں کہا لے کہ وہ رپورٹ جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ رنگ و نسل کے لحاظ سے یہ ہندوستانی ہو اور فکر و فوج کے لحاظ سے مریض ہو یہ بھی یہ بات ہم نے حاصل کر لی تو ان قوموں کا مسئلہ ہم حل کر لیں گے وہ تو اس نسال میں رکھے ہوئے لیکن درپردہ یہ بات ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان کی فکر ان کی سوچ ان کی نظریات ان کی شاید ان کا دین مطلب ختم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت سے پکی ہے آج ہم ہمیں رابطہ ہو رہا ہے کہ نار والے جو ہے گستاخی کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ میرے بھائی اس سے پہلے تم خود گستاخی کی ہوئی ہے میں نے اور تم نے خود گستاخی کی ہوئی ہے اور وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ عکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنا یہ حال کی فکر سارے عالم انسانیت میں ہدایت کام کرنا ہے اور میری تیاری فکر یہ بھی نہیں کہ میرے گھر میں ہدایت ہو جائے کہ میرے بچے تو کم از کم اصلاح والے ہو جائیں اس پر یہ ہم کام نہیں کر رہے لہٰذا بچے کا پرچہ رہ جائے تو اس دن یہ مرنے مارنے کو تیار ہے اور دس سال سے وہ سوئے ہوئے پڑا ہوتا ہے اس سے نماز نہیں ہوئی سوچے مجھے کوئی فکر کو اس کی خزانہ خدا خواتہ ہماری زندگی کوئی حمیت ہی نہیں تو یہ وہ گستاخی ہے جو حضور کی فکر کے ساتھ نے اور میں نے کی ہو دوسرا طرز زندگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو ہم نے ترک کر دیا اور ان دشمن کا طرز زندگی کو اختیار کر لیا تو اس سے پہلے گستاخی تو میں کر رہا ہوں اس کو تو گستاخی کی ضرورت تب ہوئی ہے جب تجھ اور میں نے کیے نا اور یہ جو موقع ب موقع یہ چیز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ سیاست کی سلام میں کہتے ہیں فیزر چھوڑنا یہ فیزر چھوڑ کر آگے رضمل دیکھتے ہیں کہ کتنا رزمل کر رہے ہیں جس طرح دیکھا کہ ہم نے یہ کام کیا اس کا کوئی ردمل نہیں ہوا ان کو انداز ہو جائے گا کہ اب یہ ختم ہو گئے بس اب یہ ختم ہو گئے ہیں اب ان پر چڑھ دوڑو کوئی اٹھنے والا نہیں ہوگا ٹرین کا مقابلہ جلوس کے میدان میں خصوص نیت کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو اس کا سواد ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہماری دعا ہے اس کے لیے کا مقابلہ تو تو ایک اس فکر کو لے گا ایک اس طرف کو لے گا اگر آپ کی فکر کو آپ کے طرف کو لے کر ہم آگے بڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مدد جو صاحب اکرام کے ساتھ تھی وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ جی کی بات کو اللہ تعالیٰ گرائے گا اور ہماری بات اور جناز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اللہ غالب کرے گا کیونکہ باطل جو ہے وہ مردہ ہے وہ جنازہ ہے اس کو ہر جنازے کو چار آدمیوں کو ضرورت پڑتی ہے جو اس کو اٹھائے اور باطل کا جنازہ جو ہے اس کو زر کی ضرورت ہے زن کی زمین ضرورت ہے زمین کی ضرورت ہے زور کی ضرورت ہے چار زیر اس کو چاہیے ہوتے ہیں جس کے جنازے کو اٹھائے زر زن زور زمین یا زور سے کام نکالے گا یا پیسے سے کام نکالے گا یا عورتوں کے ذریعے کام نکالے گا ہاں جی اور یا زمین کے ذریعے زمین دے کر کام نکالے گا اور حق کو فقط ایک زی کی ضرورت ہے ہے مانگنا اندر کیوں کہ حق جو ہے وہ زندہ ہے وہ اپنے پیروں پر چلتا ہے اس کو ابھی جربائی اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ خود چلتا ہے دوسرے کو اٹھا سکتا ہے دوسرے کو چلا سکتا ہے اور بہت زیادہ کی ضرورت ہے کی ضرورت اپنی زندگی کو دست کرو اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگو اور پھر دیکھو کہ نتائج آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے جب ہم اور آپ اپنی زندگی کو درست کر لیں اور ہم اور آپ اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ بالا تعالیٰ کے ساتھ مانگنے کے نتیجے میں اس وقت بتائے جات کو ہمارے قدموں کے نیچے گریں گے قوت دعا سے تو اس بار تجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کو ثابت کرو کہ ہم اس کو مانیں گے آخر کو ثابت کرو کہ ہم اس کو مانیں گے وہ خود ثابت ہو تیرے دل میں خود ثابت ہو جائے گی عقل کی بات نہیں ہے دلائل کی بات نہیں ہے وہ, وہ وجدان کی بات ہے باطن میں محسوس کرنے کی بات اور جب تو قوت دعا سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے راستے پر آ جائے گا تو, تو پھر اپنے یہ ثبوت نہیں تو کفار کے لیے خود ثبوت بن جائے گا جس میں بدر کی جنگ ہوئی ہے نا بدر کی جنگ بدر کی جنگ کی خبر پہنچانے کے لیے جب آدھی مکہ مکرمہ گیا ہے اس نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی کفار کو شکست ہو گئی تو کفار سمجھ رہے تھے کہ اس کو اتنی خوشی ہے فتح کی خبر سن کر اس کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ حوش واق خطا کر چکا ہے لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی کفار کو شکست ہوگی ہے یہ بات الٹی ہوئی ہوئی ہے اور جو آدمی مدینہ منورا جو ہے بات سنانے کے لیے گیا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی کفار کو شکست ہوگی لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کو اتنا غم ہوا ہوا ہے اتنے آدمی نہیں مارے گئے ہیں کہ یہ الٹی بات کہہ رہا ہے کہ فتح تو کفار کو ہوئی ہوگی شکست مسلمانوں کی ہوگی کہہ رہا ہے کیوں کہ میں کوئی مقابلہ ہی نہ تین سو کا ہزار سے مقابلہ تھا مسلح شراب پیے ہوئے کھائے پیے ہوئے اسلح سے لیس اور تین سو تیرہ آدمی چار سلوارہ سو نیزے نیزے لے کر گئے ہوئے تھے یوم البدر کو کرنے رہے ہیں باقی معیار گیا یوم الفرقان حق اور باطل میں فرق بیان کرنے والا دن اور واقعی اس دن پر کہاں یہ کہہ رہے تھے او ہو یار یہ جو فرشتے کہہ رہے تھے یہ جو اللہ کی مدد کہہ رہے تھے یہ جو باتیں کہہ رہے تھے وہ بادل ٹھیک ہے کوئی دلائل کی کوئی تقریروں کی کوئی وادوں کی کوئی اکلی اور منطقی کی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی املی سبوت جو ہے وہ ان کی قوت دعا سے میدان جنگ میں ہو کر رہ گیا سامنے آگے ایسا کفوار بھی اس بات کو ماننے کے مضبوط ہے کہ یہ حق ہے اور ہم بہتریں ٹھیک ہے تو آج اس بات کی مسلمان کو ضرورت ہے کہ یہ لڑا مہاراشی کے تحت پیشی نظر کام کر رہا ہے اور اس میں وہاں پشاور میں تو ہماری ہفتہ وار اٹھارہ مجالس ہوتی ہے اور ایک کی جو ہے تو مختلف علاقوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے اس کی شاخ قائم کر کے کام شروع کیا ہوا ہے اس سلسلے میں لنفھڑ میں ایک شاخ ہے ہماری جو حفظ اور تجوید کے مدد سے بھی یہ لوگ چلا رہے ہیں اور سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اجتماع ہی کرتے ہیں اور ایک ہمارا رسالہ شائع ہو رہا ہے ایک تو ان کے سکول کے جو رسالہ اعزازی طرح صاحب کر دیں گے جاری کر دیں گے ٹھیک ہے گیارہ مہینے کو آئے گا درسالے کسے ادارے کسی کر رہے گی ان شاء اللہ اس مہینے کے وہ جاتے ہی بھائی ٹھیک ہے نا جی اور ایس یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے مجالے سے ذکر ہوتی ہیں یہ کس جگہ پر ہوتی ہیں کس دن ہوتی ہیں کس وقت ہوتی ہیں اب سر مگر پیشہ نہیں ہوتی اچھا تو مگر پیشہ اچھا وقت ہوتا ہے بارہ سے میں شامل ہوں اور آدمی کو اپنی زندگی درست کرنے کے لیے تو اپنے ایک ارادے کی ضرورت ہے اور یہ ساتھ ماحول جو ہے وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ساتھ مددگار ثابت ہو تو اللہ صلہ ہوتے ہیں کہ آدمی کی رہنمائی کر رہے ہوں تاکہ آج خود ہمت کر کے کام کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد تو تب ہوگی جب شروع میں میں نے آج پڑھی آج اللہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں لادر تب خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو ان لگوں کا دموں میں یہ تمہارا کھل <سؤال> م دشمن ہے نیا دشمن کی بات کو مان کر چلو گے تب تھی نقصان کرو گے ہاں جی کسی آدمی کو پتا ہو کہ میرا دشمن ہے تو جو تصویر وہ کر رہا ہے جو تصویر وہ بتا رہا ہے اس پہ آدمی چل رہا ہو اس آدمی کی بے وقوفی کی اور کیا انتہا ہوگی تو آئے اس کے اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے امر مسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے آج بھی اگر یہ اپنی زندگی کو دوست کر لے اور اللہ جس کو ریزیو کر لے اللہ تبارک والا اس کی مدد کو تیار ہے پھر اس سلسلے میں ہمت کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں سب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کا پیشہ دیا ہے حضور صلی اللہ کے بوئس تو معلمن ہاں جی یعنی؟ میں سکھانے والا مبوس ہوا ہوں یعنی؟ آپ نے اپنے لیے خود معلم کا خطاب اختیار فرمایا ہے تو لہذا یہ پیشہ ہی تیغبری پیشہ ہے اس کے ساتھ لوازمات بھی ان کی طرح کا کھلا دل رکھنا ان کی طرح تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا تو اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ اعزاز دیتا ہے کہ آدمی اس کو اس کا خود لطف اٹھاتا ہے ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا جو تقوی والے تھے محنتی تھے جینبدار تھے ان کے اولادوں نے جو ترقی کی ہے آدمی کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے الحمد اللہ <تصفح> <تصفح> اللہ منصر من من محمد محمد ما بیانی پر. پر پر کی پریشانی کو دور مشکلات کا یہاں جمع افراد مجھے میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں میں لڑکے میں یا اللہ کی مانوں کی حفاظت فرما عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی فافظت فرما یا کے مانوں کی ففاظت فرما یہاں پر کچھ خون اتفاق کیا اتفاق اتحاد اب امان کا لاکھ فرما یا اللہ علیہ السلام حضائر کو عام فرما اپنے تعالیٰ فرما صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فرما کے اللہ طریقوں کی محبت کو عام فرما یہ ہمارے والے سر کے مال جان اللہ ہر بار ڈال یا اللہ <سؤال> کوئی تندرس اور پندرہ آ رہا ہے پریشانی کو درا مشکلات میں گرے ہوئے آفیز فرم گیا اللہ کو بیمار ہو یا اللہ بیماریاں ہوگا یہ الگ فرما یا اللہ سب کی دلی میں آدمت جاننے والا ہے سب کے نیا کو کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ